السلام على سيد المصلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وعلى اليك واصحابك يا نور الله مسردی امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 9972 جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے یا اکالی صلاح اسلام کا فرمان ہے جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اللہ اعض وجل کا ذکر اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم پر درود شریف نہ پڑے وہ قیامت کے دن جب اس کی جزا دیکھیں گے تو ان پر حسرت تاری ہوگی اگر جنت میں داخل ہو جائیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحبی وبارک وسلم تو جب بھی ہم کہیں بیٹھیں تو اللہ تعالی کا ذکر کریں حمد کہہ لیں الحمد للہ رب العلم علیہ سیدم سلیم اگر یہ کہا تو حمد بھی ہو گئی ذکر اللہ بھی ہو گیا اور محبوب پر درود بھی ہو گیا جب کسی بات کا عزم کریں تو کہیں انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی ذکر اللہ بھی ہوگا انشاءاللہ اللہ سنت انبیاء ادا کرنے کا موقع بھی ملے گا کیونکہ کسی نیک کام کا عزم کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے جنتی جنت میں اللہ تبارہ کا و تعالی کا ذکر کریں گے اور ذکر کرتے ہوئے تھکیں گے نہیں تسبیح و تحلیل کریں گے تصبی کے معنی سرحان اللہ تحلیل کے معنی لا الہ الا اللہ جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو کیا مشقت ہے کوئی مشقت نہیں اسی طرح جو جنتی ہوں گے وہ جنت میں بلا تکلف سانس کے ساتھ ان کے تصبی و تحلیل جاری رہے گی سبحان اللہ اور یوں جنتی ہر لمحہ ذکر اللہ کرتے رہیں گے سبحان اللہ اور کوئی کام ان کو اللہ تبارہ کا وطہ کے ذکر سے نہیں روکے گا اور جنت میں حمد الہی ہوگی اللہ تعالی کی تعریف ہوگی حمد ہوگی تو جینا میں تیری گفتگو اللہ حضرت کے شہزادے مستفر رضا خان مفتی اعظم ہند فرمانے کی جو جنت کے پرندے ہیں یا اللہ تیری گفتگو کرتے پوائران جی نام تیری گفتگو گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوش گلو کوئی کہتا ہے حق کوئی کہتا ہے ہو اور سب کہتے ہیں لو اللہ اللہ ع اللہ علاح اللہ علاح اللہ اللہ علاح اللہ تو کاش ہماری عادت پڑے ہم دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں وہ مقام اللہ کے رحمت سے ملے گا جس میں حمد الہی ہی ہوگی خوب حمد الہی ہوگی جو خوش نصیب ذکر اللہ کرتے ہیں سبحان اللہ ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہیں وہ خوب دنیا آخرت میں اس کی برکتیں پائیں گے فرشتے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دیں گے اور کہیں گے پارا ڈبل بارہ حامیم سجدہ آئٹ نمبر اکتیس بتیس نش نو اولی کم فل ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا سوکم نُزُلًا ہات نفور الرَّحِيمِ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اور تمہارے لیے ہے اس میں جو تمہارا جی چاہے اور تمہارے لیے اس میں جو مانگو نوزلم من غفور الرحیم مہمانی بخشنے والے مہربان کی طرف سے سلشان اللہ فرشتے دنیا میں مومنین کی حفاظت کرتے ہیں آخرت میں ان کے ساتھ رہیں گے اور جنت میں داخل کریں گے اور وہاں بھی جدا نہیں ہوں گے جنت میں ہر نعمت و لذت جنتیوں کو حاصل ہوگی رب رفتبارہ کا کی طرف سے مہمانی ہوگی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو بخشنے والا گناہوں کو اپنی رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرنے والا ہے اور اطاعت گزار مومنوں پر خاص رحم فرمانے والا ہے تو جنتیوں پر خاص فضل الہی یہ ہوگا کہ من مانتی تمنائیں خواہشات ان کی پوری کی جائیں گی سبحان اللہ اور جنتیوں کو یہ نعمتیں فوریور ایور ہمیشہ کے لیے دے دی جائیں گی جیسا کہ سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے یہ آئت نمبر بائیس ہے یو و شیروم رمہم بروشمتی جنت رضوان و جنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إما إن الله عنده أجر عظيم يأترم يأت يأت يأت بر کنزلیمان کا ترجمہ اس کا یوں ہے ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے سبحان اللہ اعلی ترین بشارت اس آیت میں رب العزت کی طرف سے دی گئی مالک کی رحمت رضا یہ بندے کا سب سے بڑا مقصد اور سب سے بڑی مراد ہے سب سے پیاری مراد ہے اور ادوان من اللہ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑھ کر جنت سے بڑھ کر سبحان اللہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرتا رہتا ہے اسی جستجو میں رہتا ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اللہ تعالی جبریل امی علی السلام سے فرماتا ہے میرا فلاں مندہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے آگار ہو کہ اس پر میری رحمت ہے جبریل امی علی سلات و فرماتے ہیں فلاں پر اللہ تعالی کی رحمت ہے اور یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقرب ہیں اور یہی بات عرش اٹھانے والے فرشتوں کے ارد گرد رہنے والے فرشتے کہتے ہیں یہاں تک کہ ساتویں آسمان والے یہ کہنے لگتے ہیں پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین پر نازل ہوتی ہے اللہ حکم پر ان لوگ بھی یہ کہتے ہیں اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی جنتیوں سے فرمائے گا اے اہل جنت عرض کریں گے یارب ہم حاضر و مستعد ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تم راضی ہو جنتی عرض کریں گے ہم کیوں نہ راضی ہوتے جبکہ تم نے ہمیں وہ عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا فرمانے والا ہوں جنتی عرض کریں گے یارب کون سی چیز اس سے افضل ہے اللہ تعالی ارشاد فرمائے گا میں نے اپنی رضا مندی کو تمہارے لیے حلال کر دیا لہذا اس کے بعد تم پر کبھی ناراضی نہیں ہوگی سبحان اللہ تو بس رین سدار Al-Fatihah. میں مال ت خوش جس سے ہو بر بب بخشش عطا کر با روس پے شائے ام میں انی اللہ معنی جنت بغیر حساب حامد اللہ تعالی ہمیں اپنی دائمی رضاطہ فرما دے یہ وہ نعمتیں جو جنت سے بڑھ کر ہے اور جنت میں ہمیشہ کا قیام جہنم سے بچایا جانا اور جنت میں داخل کیا جانا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اصل کامیابی یہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بہت مالدار ہے وہ بہت کامیاب ہے جس کے پاس جتنا مال ہے وہ اتنا کامیاب ہے جتنی شہرت عزت زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ کامیاب ہے حالانکہ ایسا نہیں کوئی بڑے سے بڑا ٹائٹل دنیا کا پرائم منسٹر پریزیڈینٹ فلاں فیڈرل منسٹر ایم پی ایم ایل اے, اے یہ بڑے سے بڑے کوئی ٹائٹل ہیں اللہ کی رضا سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے جس بندے سے اس کا رب راضی ہے سبحان اللہ وہ شخص بہت کامیاب شخص ہے اور جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا در حقیقت اس نے کامیابی پائی میں نے کہتا قرآن کہتا ہے میں آپ کو ایٹ پڑھ کے سناتا ہوں سریال عمران آئٹ نمبر 185 میں اشاد ہوتا ہے کل سنگھ قتل مات و ان نت و فجور کم یو ملک یاد خلل جنتا فقد وہ عمل الدُّنْيَا تو دنیا الْغُرُورِ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے عجر پورے پورے دیے جائیں گے تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان تو اے نادان جو دنیا کی ڈگریوں اور سندوں اور دولت اور مال اور شہرت اور عزت کے چکر میں ہے جنت کی طلب کیوں نہیں کرتا جہنم سے بچنے کا سامان کیوں نہیں کرتا اللہ نے اپنے کرم سے محض اپنی رحمت سے داخل جنت فرما دے وہ جنت جس میں کوئی کبھی بیمار نہیں پڑے گا ہمیشہ کی تندرستی ہے اس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی ہی وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مسلم شریف کی حدیث سے پاک ہے حدیث نمبر ہے دو ہزار آٹھ ارشاد فرمایا پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گے تم زندہ رہو گے کبھی نہ مرو گے تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہو گے تم آرام سے رہو گے کبھی محنت و مشقت نہ اٹھاؤ گے کاش یہ صدا ہم بھی سنیں اپنے مولا کے رحمت سے اس کے کرم سے اس کے فضل سے مفتی احمد یارخان نائمی رحمۃ اللہ تعالی اس کے تحت فرماتے ہیں یا تو خود رب تعالی پکار کر فرمائے گا جنتیوں کو یا پھر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی فرشتہ پکارے گا یا ایک دفعہ پکارے گا یا بار بار پکارے گا کیا پکارے گا اے جنت والو تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہ ہو گئے تم زندہ رہو گے کبھی نہ مرو گے تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہ ہو گے آرام سے رہو گے کبھی مشقت نہ اٹھاؤ گے دھرونے ملک جانے کی بڑی تمنا ہے کہ یورپ جانا ہے امریکہ جانا ہے لندن جانا ہے جاپان جانا ہے کب تک موج کرنی کب تک ایش کرنی کیا وہاں بیمار نہیں ہوتے کیا وہاں جوان بوڑھے نہیں ہوتے کیا وہاں زندہ مرتے نہیں ہیں وہاں قبرستان نہیں ہے وہاں جانے کی بہت طلب ہے بہت امنگ ہے تاویزات اس کے لیے چاہیے دعائیں اس کے لیے چاہیے کوششیں اس کے لیے مشقتیں اس کے لیے گویا کہ میں جنت میں چلا جاؤں گا تو ایسا نہیں ہے دنیا تو دنیا ہی جو نعمتیں جنت کی ہیں تو سبحان اللہ دنیا کی نعمتیں اس کے اندر زحمتیں اب دنیا کے اندر مچھلی کھائیں کانٹے بھی آتے نا ساتھ میں بڑا مزہ آتا ہے لیکن کانٹا بھی چپ جاتا ہے سارا مزہ کلکرا ہو جاتا ہے جنت میں جب کھائیں گے تو کانٹا چبھے گا نہیں اللہ اکبر اللہ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں داخلے جنت کر دے جنتیوں کی سفے ہوں گی سفے یہاں نمازیوں کی سفے ہوتی نا اللہ ہمیں نمازی بنا دے جنت میں لے جانے والا حملے تو جنتیوں کی بھی سفیں ہوں گی کتنی سفے ہوں گی یہ اگلے سلسلے میں آپ کو عرض کروں گا کتنی سفے ہوں گی اب میں آپ کو ایک جنت میں لے جانے والا عمل بتاتا ہوں وہ ہے وضو کے بعد کی دعا یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. حدیث نمبر دو سو چونتیس فور فور اللہ کے محبوب علی سلاط اسلام نے فرمایا تم میں سے جو شخص کامل وضو کرے پھر یہ کلمہ پڑے اشد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریق اللہ وشد محمدن انبدہ رسول تو اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اللہ اللہ, اللہ, اللہ اب غور کیجئے نماز کی تیاری میں جنت کی بشارت نماز پڑھیں تو نماز کی کیا فضیلت ہوگی اللہ اپنے کرم سے داخلے جنت فرمائے اب بعض کو دیکھا کر وہ وہ اگلی اٹھا کر پڑتے تو اس میں انگلی اٹھانے کا ذکر کہاں ہے حدیث میں اور وہ او دوسری روایت میں جس میں نگاہ کر کے وہ پڑھنے کا ہے تو وہ نگاہ کر کے تو پڑھا جائے اور بہت سارا کو تو کلمہ شہادت آتا ہے ان دوسرا کلمہ یاد نہیں کیا پڑھیں گے چلو دیکھ کے پڑھ لو بھی یاد بھی ہو جائے گا جس سے نواز جنازہ میں جاتے ہیں کلمہ شہادت اس کے بعد اس کے بعد خاموشی آتا ہی نہیں سارے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کلمہ شہادت کلمہ شہادت اللہ کے بندو کلمہ شہادت پڑھو بھی تو صحیح نا تو کلمہ شہادت وزو کے بعد پڑھنے پر جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دے جنتیوں کی کتنی صفیں ہیں انشاءاللہ اگلے سلسلے میں کیا جائے گا کل انشاءاللہ کچھ جہنم کا تذکرہ سنیں گے تاکہ خوف خدا پیدا ہو اللہ ہم پر رحمت فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم